جو بندہ مجھ پر پچاس مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے میں قیامت کے دن اس سے مسافیہ فرماؤں گا سل الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرحبا مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ ہے اندھیرے سے اجالے کی طرف اسلام ایک ایسا اجالا ہے کہ جسے یہ نصیب ہو گیا وہ اجالے ہی میں رہتا ہے اور کفر اور شرک وہ اندھیرے ہیں کہ جو دائمی اندھیروں کا باعث بن جاتے ہیں ہمارے سلسلے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں دین اسلام کی حقانیت اور دین اسلام کو اپنانے کے جو فوائد ہیں وہ مختلف انداز مختلف پہلوؤں سے بیان کیے جاتے ہیں اور اس سلسلے میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں رئیس دار سنت مفتی محمد قاسم اختاری مدل علی پہلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں مصب ہم اکثر سنتے ہیں کہ اسلام جو ہے ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور یہ یقیناً ہے بھی لیکن اگر یہ کہا جائے کہ آپ اسے دلائل سے پروف کریں تو دلائل سے اس چیز کو آپ کیسے پروف کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارا ایمان ہے دعوی بھی ہے ہمارا ایمان بھی ہے کہ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے ضابطۂ حیات کسے کہتے ہیں زندگی گزارنے کا طریقہ زندگی گزارنے کا اصول کیا ہے طریقہ کیا ہے ضابطہ کیا ہے اور جب ہم کہتے ہیں مکمل ضابطہ حیات تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے یہ کہا کہ جب جب حیات پائی جائے گی تب تب اسلام کے احکام پائے جائیں گے جہاں جہاں حیات ہوگی وہاں وہاں اسلام کے احکام ہوں گے اب انسانی حیات کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے انسانی حیات کی ابتدا اس کی پیدائش سے ہے بچہ پیدا ہوتا ہے تو بے حیثیت انسان کی دنیا میں وہ آ جاتا ہے اور وہاں سے لے کر موت تک اس کی ساری زندگی چلتی رہتی ہے اسلام کی جو تعلیمات ہیں جو اس کے احکام ہیں وہ بچے کی پیدائش سے شروع نہیں ہوتے وہ پیدائش سے پہلے سے شروع ہو جاتے ہیں صبح حتیٰ کہ جب اس کی پیدائش کی ابتدائی بنیاد رکھی جاتی ہے یعنی جب وہ ماں کے پیٹ میں شروع ہوتا ہے اس سے بھی پہلے دین اسلام نے اس کے متعلق احکام دیے مثال با کے با طور پہ شریعت نے دین اسلام نے یہ حکم دیا کہ انسان شادی کس طرح کی فیملی میں کرے جی کس طرح کی لڑکی سے شادی کرے جی فیملی بیک گراؤنڈ کیسا ہونا چاہیے اس لڑکی کے اخلاق اوساف کردار حسن و جمال میں کن چیزوں کو پریفر کرنا چاہیے با با با با با یہاں سے اسلام کے احکام شروع ہوتے ہیں تو اب آپ دیکھیں کہ ابھی بچے نے وجود میں آنا ہے ابھی اس انسان نے وجود میں آنا ہے سال بعد دو سال بعد چار سال بعد جب اس نے آنا ہے لیکن اس سے اتنا پہلے اسلام کے احکام شروع ہو چکے کہ شادی جو ہے ایسے خاندان میں کی جائے جس خاندان کے اخلاق اچھے ہیں جن کا کردار اچھا ہے جن کے اوصاف اچھے ہیں جن کی زندگی اچھی ہے جو شرف والا خاندان ہے باملتا. کہ بچے نے جب پیدا ہونا ہے تو اس کے بعد جو اس کا میل جول ہوگا وہ تو اسی فیملی کے ساتھ ننیال کے اندر ہوتا ہے تو ننیال کے جو اوصاف اخلاق کردار ہے وہ اپنائے گا تو اس نے جو اوصاف اخلاق کردار چار سال بعد پانچ سال بعد دس سال بعد اپنانے ہیں اس سے اتنا عرصہ پہلے ہی اسلام کے احکام اس کے بارے میں شروع ہوئے اب اس کے بعد جب بچہ جو ہے پیدا ہوتا ہے پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلا اس کے بارے میں حکم ہے کہ اس کے کان کے اندر اذان دی جائے ابھی پیدا ہوا ہے چند منٹ ہوئے اور حکم ہے کہ اس کے کان کے اندر اللہ تعالی کا نام جو ہے وہ دوہرایا جائے اس کے بعد پھر اس کے حوالے سے عقیقہ ہے پھر اس کے خطنے کے احکام ہیں پھر اس کے دودھ پلانے کے احکام ہیں پھر اس کی پرورش کے آکام ہیں کتنا عرصہ ماں جو ہے وہ اسے دودھ پلائے کتنے عرصے بعد اسے چھڑانا ناصم ہے اس کی پرورش کے اخراجات کس کے ذمہ ہیں ماں باپ کے اندر سیپریشن ہو جائے سلامت تو سلامت کتنا عرصہ وہ ماں کے پاس رہے گا کتنا عرصہ وہ باپ کے پاس رہے گا پھر اس کو جب اس نے تھوڑا سا بولنے کی طرف وہ آئے گا تو سب سے پہلے اس کو کیا سکھایا جائے اس کے سامنے لفظ اللہ اللہ اللہ کہا جائے تاکہ پہلا لفظ جو اس کی زبان سے نکلے وہ لفظ اللہ نکلے پھر اگر وہ بچہ بیمار ہوتا ہے تو اس کے علاج معالجے کے اخراجات شریعت نے کس کے اوپر لازم کیے ہیں اب اس کے بعد پھر جب بچہ پانچ سات سال کا ہوتا ہے تو دین کی جو بنیادی بنیادی سی باتیں ہیں اس کی طرف اس کی توجہ دلانی شروع کر دی جائے سات سال کا ہو جائے تو اسے نماز کی ترکیب دے دی جائے اسے نماز کا سمجھایا جائے اسے نماز کا بتایا جائے نماز سکھائی جائے دس سال کا ہو جائے تو پھر اس کی نماز کے اوپر اور زیادہ تاکید کا حکم ہو جاتا ہے اب اس کے بعد پھر اسے سخاوت حسن اخلاق ملن ساری مسکراہٹ پیار محبت شفقت اس طرح کی چیزیں سکھانا شروع کر دی جائیں اور اسلام کہتا ہے کہ باپ کی طرف سے اولاد کے لیے سب سے بڑا تحفہ یہ ہے کہ وہ اس اسے اچھی تربیت کرے سبحان اسے اچھا ادب سکھائے کہ اچھا ادب اور تربیت ہوگی تو وہ بہترین انسان بنے گا وہ اپنی ذات کے لیے وہ معاشرے کے لیے بہترین بنے گا پھر اس کے بعد بلوغت سے پہلے کی جو عمر ہے اس کے لیے بھی شریعت کا ایک باقاعدہ نام ہے کہ اس عمر کو جو ہے وہ قریب البلوغت کی عمر کہا جاتا ہے اور اس کے یہ احکام ہیں مراحق کا لفظ اس کے لیے استعمال سے پھر اس کے بعد اب وہ بالغ ہو گیا تو اب اس کے پھر اس کے بارے میں دیگر احکام شروع ہو جاتے ہیں اسلامی فرائض اس کے اوپر لازم ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ تو اس کی زندگی کے ساتھ ساتھ یہ احکام چلتے جاتے چلتے جاتے ہیں اب اس کی ایک حیثیت بیٹے کی ہے کہ وہ ماں باپ کے لیے بیٹا ہے وہ بہن بھائیوں کے لیے بھائی ہے وہ دادا نانا کے لیے پوتا اور نواسا ہے جی تو ہر رشتے کے اعتبار سے شریعت نے اسے احکام دیے اور ماں باپ کے ساتھ اس کے تعلق کے اعتبار سے یہ احکام ہیں اور رشتے داروں کے اعتبار سے اس کے اسے, اسے یہ احکام دیے گئے جیسے وبل والدینی احسان والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو و بد رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک پھر, پھر انسان کسی جگہ رہتا ہے بچپن سے لے کر بُڑھاپے تک کہیں بھی رہتا ہے تو عمومی طور پہ اس کے پڑوسی ہوتے ہیں کسی معاشرے کے اندر رہتا ہے جنگل میں تو نہیں رہتا معاشرے میں رہتا معاشرے میں رہتا ہے تو اس کے پڑوسی ہیں پڑوسیوں کے شریعت نے حقوق بیان کیے کہ پڑوسیوں کے یہ حقوق ہیں پھر جس معاشرے میں رہتا ہے بحیثیت مجموعی اس سوسائٹی کے اس کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں شریعت نے اس کے لیے وہ بیان کی ہیں پھر اس کے بعد اگر اس کی شادی ہوتی ہے اس کے اولاد ہوتی ہے اب شادی ہوتی ہے تو اس کی بیوی ہے یا بیوی عورت ہے تو اس کا شوہر ہے اولاد ہوتی ہے تو اس کا باپ یا اس کی ماں بن جاتا ہے تو اب اس کے اعتبار سے حکام ہے اگر اس کی بیوی ہے تو بیوی کے حقوق کو فراہ دیے ہیں اگر اس کی اولاد ہے تو اس کی اولاد کے حقوق کو فراہ دیے ہیں پھر وہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے اسے زندگی کی ضروریات کو پوری کرنا ہے زندگی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اسے کمانا پڑے گا وہ کمائی جو ہے یا تو وہ نوکری کرے گا یا کاروبار کرے گا موسلی دو ہی صورتیں ہوتی ہیں اگر وہ نوکری کرے گا تو نوکری کا شرح یہ کام ہے پھر نوکری کے اندر کبھی وہ ماتحت ہوتا ہے کبھی وہ افسر بنتا ہے اگر وہ ماتحت ہے تو بڑے کے حوالے سے سینئر کے حوالے سے کیا کام اگر وہ سینئر ہے تو جونیئر کے حوالے سے اس کے کیا کام اگر وہ کاروبار کرتا ہے تو پھر کاروبار کیا کام ہے پھر کاروبار جیسا کاروبار اس کا کپڑے کا بھی ہو سکتا ہے کاروبار اس کا سونے کا بھی ہو سکتا ہے کاروبار اس کا گدم کا بھی ہو سکتا ہے کام جو ہے وہ اس کی کھیتی باڑی کا بھی ہو سکتا ہے وہ جانوروں can... کا بھی بیچنے کا کاروبار ہو سکتا ہے جانوروں کو بیچنے کے کا کام جدا ہیں سونا چاندی کے جدا ہیں کپڑے کے جدا ہیں بکیا چیزوں کے جدا ہیں اس کی ایک ایک ڈیٹیل جو ہے وہ قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے جو فوکا کے نے پھر ایک خلا اور ڈیٹیل کے ساتھ منظم انداز کے اندر ایک سیکونس کے اندر بیان کر دی اچھا اب اس کے بعد پھر اس کا تعلق جیسے ایک معاشرے کے ساتھ ہے تو ایک ملک کے ساتھ بھی ملک کے اعتبار سے پھر اس کے قانون کے اعتبار سے وہ کیسے عمل کرے گا قانون پر عمل کرنے کے کیا احکام ہیں پھر دنیا کے اندر اگر وہ سفر کرتا ہے تو سفر کے اندر ہو سکتا ہے کہ دنیا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک چلا جائے وہاں جائے جہاں بالکل اجنبی لوگ ہیں اس <سؤال> کے ہم مذہب بھی ہو سکتے ہیں دوسرے مذہب والے بھی ہو سکتے ہم مذہب والے ہیں اس کے اعتبار سے جدا حکام ہے دوسرے مذہب والے ہیں ان کے اعتبار سے جدا حکام ہے <سؤال> بلا وجہ کسی کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے کسی کافر بھی ہے تو اس کو دھوکہ دینے کی اجازت نہیں ہے اس کے ساتھ فراڈ کرنے کی اجازت نہیں ہے اس کو لوٹنے کی اجازت <سؤال> نہیں ہے اس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے اسے مارنے کی اجازت نہیں ہے اسے تکلیف دینے کی اجازت نہیں تو انسانی زندگی کے جتنے پہلو جتنے پہلو لے لیں ہر ہر پہلو کے اعتبار سے صرف کوئی محض اصول نہیں کہ اصول نہیں بلکہ اس حکم کی ڈیٹیل میں اس کے ساتھ بیان کی گئی والدین کے بارے میں صرف یہ نہیں فرمایا کہ اچھا سلو کرو اب کرو کیسے اٹھا کے اولڈ ہوم کے اندر ڈال دے اسے اچھا سلو کیا میں نے نہیں یہ نہیں اس کے ساتھ اس کی تفصیل بیان کیے کہ اچھا سلوک کرنا ہے تو اچھا سلوک کیا ہوتا ہے بیویوں کے بارے میں فرمایا وہ آ شروع اچھے طریقے سے ان سے برتاؤ کرو اب اچھے طریقے سے برتاؤ کرنا کیا ہے تو اب اس کے لیے اس کو وقت کتنا دے اسے کھانے کیسا مہیا کرے اسے پہناوا کیسا دے اسے رہائش کیسی دے رہائش کے اندر اس کی حیثیت کیا ہے اس عورت کی حیثیت کیا ہے کس اعتبار سے اس نے دینے مارد ہیں مارد یہ ساری کی ساری ڈیٹیل دی مارد ہے مارد اچھا پھر حتّہ کہ مرنے تک اس کی اگر موت کا وقت آ گیا, موت کا وقت آ گیا, تو مرتے وقت بھی اس کے بارے میں دین اسلام کی ہدایات اور تعلیمات موجود ہیں کہ اب یہ دنیا سے جا رہا ہے اس کا خاتمہ لا اللہ پر ہونا چاہیے یہ فوت ہو گیا اب فوت ہونے کے بعد اس کے غسل کے اس کے کفن کے اس کے دفن کے احکام موجود ہیں اس کی قبر کے احکام موجود, موجود ہے اس کی قبر کے بارے میں یہ حکم ہے کہ دو سو سال بھی گزر جائے اس کی قبر ادھیرنی نہیں ہے اوکھڑنی نہیں ہے اسے جناب وہ کھولنا نہیں ہے بلکہ اس کی حرمت کو باقی رکھا گیا ہے پھر اس کے بعد اب وہ دنیا سے چلا گیا تو اب اس کے مال کا کیا کرنا ہے اس کی اس کا مال کیسے تقسیم کیا جائے گا جو اس نے وسیعت کی ہے اس پر بھی عمل ہوگا جو اس پر قرضے ہیں وہ بھی ادا کیے جائیں گے جو اس کے رشتے دار ہیں جو اس کے و بنتے ہیں ان میں بھی مال تقسیم کیا جائے گا تو یوں آپ جتنے بھی معاملات لے لیں ایک انسانی زندگی کے جتنے بھی پہلو ہو سکتے ہیں جتنے بھی پہلو ہو سکتے ہیں ان کے اعتبار سے اسلامی تعلیمات موجود ہیں پھر کچھ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں ہم اگر یہ پوچھیں کہ بھائی مثال کے طور پہ اگر ایک انسان ڈاکٹر ہے تو شریعت دین اسلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں انجینئر ہے تو دین اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے ایک سائنٹسٹ ہے تو دین اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے تو دیکھیں یہاں پر بہت سی پروفیشنل چیزیں آ جاتی ہیں جب تک کوئی چیز شریعت کے خلاف نہیں ہے شریعت اسے منع نہیں کرتی لیکن اس کے ساتھ ایک اخلاقی تعلیمات جوڑ دیتی ہے سبحان اللہ ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر ہی بنے کسائی نہ بنے ٹھیک انجینئر ہے تو وہ انجینئر ہی رہے हुँ. وہ مہلک ایجادات کرنے والا نہ بنے اگر وہ کوئی اور اس طرح کے کام کرتا ہے تو وہ کسی دوسرے کی ایزا کا باعث نہ بنے دوسروں کی تکلیف کا باعث نہ بنے دوسرے کی ہلاکت اور تباہی کا باعث نہ بنے تو گویا انسانی زندگی کے جملہ پہلو خا وہ ذاتی ہیں کہ محض اس کی ذات سے متعلق ہیں یا وہ دوسروں سے متعلق ہیں وہ اس کے جسم سے متعلق ہے یا وہ اس کے مال سے متعلق ہیں ایک ایک چیز پر دین اسلام کے احکام موجود ہیں یہ جو میں جملہ عرض کر رہا ہوں اس کے بارے میں اگر میں یہ عرض کروں کہ مثال کے طور پہ اگر اس کے بارے میں کوئی ایک ہزار سوال بھی جیسے ہم سے پوچھے کہ اچھا ٹھیک ہے جی اسلام میں کی فلاں چیز کے بارے میں کیا تعلیمات ہے میں اس کے بارے میں عرض کر دوں گا اسلام کی اس کے بارے میں یہ تعلیم فلاں چیز کے بارے میں کیا تعلیم اسلام کی اس کے بارے میں یہ تعلیم تو اب یہ جس نے دین اسلام کو پڑھا ہے وہ یہ سمجھتا ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ اسلام کی تعلیمات ہر چیز کے بارے میں موجود ہیں اور یہی چیز اور یہی تفصیل جو ہے یہ ثبوت ہے اس چیز کا کہ دین اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے سبحان اللہ مدنی چینل کے ناظرین انسان جس بھی حیثیت میں ہو اسلام نے اسے تنہا نہیں چھوڑا بلکہ اس کی رہنمائی کی ہے معاملات اندرونی ہوں یا بیرونی ہوں ظاہری ہوں یا باطنی ہوں تدائی کے ہوں یا مجمے کے ہوں انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو بچپن ہو یا بڑھاپا ہو آپ زندگی جس حیثیت سے بھی جی رہے ہیں اور جہاں بھی جی رہے ہیں اسلام آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایسا دین عطا فرمایا ہے کہ جو ہماری پیدائش سے پہلے کے معاملات پر بھی نظر رکھتا ہے اور اگر ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو اس کے بعد بھی وہ دین ہمیں رہنمائی فراہم کرتا ہے سبحان اللہ ودی چند کے ناظرین یہ ہے دین اسلام اور یہ ہے دین اسلام کا مکمل ہونا اور اس کا ایک مکمل ضابطۂ حیات ہونا اسلام کو اگر ہم جب دیکھتے ہیں ایسے ایک, ایک نظام کے طور پر جب ہم دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے ہمیں ایک جامع جو ہے نا ہمارے ساتھ سامنے تصویر لے کر آتا ہے تو اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے جسم صاحب نے جو کیا خلاصہ جو سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ عبادات اور معاملات کا ایسے جامع اور مربوط قسم کا نظام ہمیں دیتا ہے کہ جس میں بندے کا خدا عزوجل کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ جو کس طرح کا تعلق بہت ہونا چاہیے فرد کا جو اپنے خاندان کے ساتھ تعلق ہے وہ اچھا فرد کا جو معاشرے کے ساتھ تعلق ہے وہ فرد کا ایک حکومت کے ساتھ ایک جو قانون ہے اس کے ساتھ جو تعلق ہے وہ گویا کہ ہر ہر چیز میں ہمیں اسلام اپنی رہنمائی دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایسا مربوط اور مضبوط انتظام جی. ہے کہ جہاں پر بھی ہم کہیں جی. کنیکٹڈ ہوتے ہیں یا خود جی. اپنی ذات ہوتی ہے تو وہاں پر اسلام کے احکام جو ہیں جی. وہ ہمیں پوری طرح سے اپنی پوری حسن کے ساتھ جی. نظر آتے ہیں لیکن جی. ضروری اس کے لیے یہ ہوتا ہے جیسے اب یہی ہے کہ جب ہم اتنی خوبیاں سن رہے ہیں تو بعد لوگوں کے ذریعے الٹی یہ کوششن بھی ریز ہوگا دیکھیں جی ہم تو مسلمان ہی ہیں ہمیں تو اتنی پریشانیاں ہوتی ہیں یا یہ اتنے سارے مسلمان ہیں یہ دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں تو اس کا جواب آپ تو ہم سب یہی بنے گا نا کہ اس کو اسلام کو اپنے اوپر نافذ کرنے کی ضرورت جی. ہے یا اس کے احکامات سے جو ہدایت ہے وہ لینے کی ضرورت ہے یا علماء سے جا کر پوچھنے کی ضرورت ہے کہ میں یہ معاملہ اپنی سوچ سے کر رہا ہوں اگر اسلام ہمیں اس بارے میں کیا کہتا ہے جب ہم اس نظام کو اور اس اسلام کو اور اس اپنے دین کو جو اللہ تبارک و نے ہمیں اتنی بڑی نعمت دی ہے اس سے جا کر پوچھیں گے اپنے مسائل کا حل لیں گے تو پھر یہ ساری کی ساری خوبیاں جو ہیں وہ ہمیں نظر بھی آئیں گی اور ہم اس پر عمل کرنے والے بھی بنیں گے سبحان اللہ اور صحیح کہا آپ نے کہ جو لوگوں کی پریشانی ہے اس میں اکثر بیشتر صورتیں وہ ہوتی ہیں کہ جہاں پر ان کو پریشانی اس وجہ سے نہیں آئی کہ انہوں نے اسلام پر عمل کیا اس وجہ سے آئی کہ نہیں عمل کیا مثال کے طور پہ اسلام کا حکم ہے کہ اولاد کی اچھی تربیت کرو اب ایک آدمی صرف یہ بولتا ہے کہ جی میرا بچہ مسلمان ہے हुँ. تربیت اچھی کی نہیں اب اگر اس کا بچہ بگڑ گیا हुँ. اور وہ اس کے لیے باعث آزار بن گیا हुँ. اور اس مستقل اس کے لیے ازیت ناک جو ہے اس نے شکل دھار لی اب یہ قصور کس کا ہے کہ اس نے اسلامی حکم تربیت پر عمل کیا یا نہیں کیا نہیں کیے گا انجام یہ ہوتا ہے ایک تاجر ہے اسے اسلام کا حکم ہے کہ وہ تجارت کے اندر قسمیں نہ کھائے دھوکہ نہ دے اور ملاوٹ نہ کرے اب اگر کوئی اس کے الٹ کرتا ہے اور اس کے بعد اس کی دکان کا کوئی گا یا وہ روح ہی نہیں کرتا تو اب بتائیے کہ اس کا جو نقصان ہے اور وہ جو پریشان ہے وہ اسلام کے حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے یا نہ کرنے کی وجہ سے اکثر و بیشتر صورتوں میں یہی ہوتا ہے اکثر و بیشتر صورتوں میں یہی ہوتا ہے اسلام کا حکم ہے رمضان کے مہینے میں روزے رکھیں جی ایک آدمی روزے رکھتا ہے ایک آدمی روزے نہیں رکھتا اب روزے نہیں رکھتا تو جو اس کے بدن کو بھی ضرورت ہوتی ہے کہ کچھ تو میری کو آرام دے دیں آپ اگر وہ نہیں دے رہا اور اس کے ساتھ خرابیاں آ رہی ہیں تو کس وجہ سے اسلام کے حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے نہ کرنے کی وجہ سے اچھا پھر اگر وہ روزے رکھ رہا پھر بھی بیمار روزے رکھ رہا پھر بھی پیڑ خراب ہے سر میں درد ہے تو اس لیے نہیں کہ اس نے روزہ رکھا اس لیے کہ وہ جو ابتدا و انتہا کی ہے وہ اس نے بڑی زبردست کی ہے کہ سہاری میں ڈٹ کے کھایا اس پارک کے اندر پوری کثرے پوری کرنے کی کوشش کی تو جہاں اس کی اپنی غلطی شروع ہوئی وہیں اس کی پریشانی شروع ہوئی جہاں تک وہ اسلام کے حکم پہ عمل کر رہا تھا وہاں تک وہ آفیت کیا تو اکثر و بیشتر معاملات وہی ہیں کہ جہاں پر پریشانی عمل نہ کرنے کی وجہ سے آتی ہے دین اسلام کے حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے پریشانی نہیں آتی اگر بعض جگہ آتی ہے تو پھر اس کے پیچھے اور ایک حکمتوں کا سمندر ہے پھر وہ دوسری چیزیں شروع ہو جاتی کہ کس جگہ اللہ تعالیٰ بندے کا امتحان لیتا ہے آزمایا جاتا ہے اسے دیکھا جاتا ہے کہ یہ آزمائش میں بھی پورا اترتا ہے یا نہیں یہ میٹھا میٹھا ہی اس کو پسند ہے اور جو تھوڑا سا اس کے نازک مزاج کے برخلاف ہو وہاں پر آ کے یہ ہاتھ کھڑے کر دیتا کہ میں اس حکم پہ عمل نہیں کر سکتا تو جو آزمائشوں کا سلسلہ وہ بھی ساتھ چلتا ہے باہت تو وہاں پر اور حکمتیں ہیں لیکن موسٹلی یہی ہوتا ہے اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے کہ حکم پر عمل کرے تو فائدہ ہی فائدہ ہے نہ کرے تو نقصان ہوئے کہ اسلام جو ہے وہ پھر انسانیت کے لیے اپنے معاشرے کے لیے ہمارے جو افراد ہیں معاشرے کے ان کے لیے ایک رحمت ہے ایک ایسی جامع رحمت ہے کہ ہم اس رحمت کی طرف جب بھی رجوع کریں گے جب بھی اس کی طرف جائیں گے جب بھی اس پر عمل کریں گے تو ہمیں اس رحمت کا حصہ ملے گا تقریبا ہمارے جتنے بھی معاشرتی مسائل ہوتے ہیں ایک معاشرے میں جو مسائل ہوتے ہیں ان میں جو ہنڈریڈ پرسینٹ کہہ لیں آپ جی کہ جو جی پرابلمس کی جڑ ہوتی ہے وہ اسلام پر عمل نہ کرنا ہوتا جی ہے جو گھریلو جگڑے ہوتے ہیں ان کی جڑ کیا ہوتی ہے کہ وہ جو ہمارا دین متین ہمیں اس موقع پر جو احکام دے رہا ہوتا ہے ہم ان پر عمل نہیں کر رہے ہوتے تو جب اسلام جامعیت کے ساتھ اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے ہم اس کی طرف جب رجوع کریں تو انشاءاللہ شاء ہمیں اس کا حل بھی ملے گا ہماری پریشانیاں بھی دور ہوئی اور بہت سارے اس کے علاوہ اس کے فوائد بھی حاصل ہوں گے تو اگر آج معاشرہ چاہتا ہے یا فرد ایک چاہتا ہے یعنی جتنی حد تک ہم اس رحمت سے حصہ لیں اس جامع نظام کے جو ہے وہ اپنی ہدایات اس سے لیں تو اتنی حد تک ہم جو ہے وہ انشاء اللہ جلد اپنے معاملات بہتر کرنے میں اور فوائد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں اللہ اچھا یہاں مطلب تھوڑا سا میں پیچھے جانا چاہوں گا ضابطۂ حیات پر بات ہوئی پھر یہ بات ہوئی کہ جس بھی حیثیت میں مسلمان ہے اسلام اس کی رہنمائی کرتا ہے اچھا اب کیا یہ اسلام ہی کا خاصہ ہے کہ اسلام ہی مکمل ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو زندگی کے ہر پہلو پر رہنمائی عطا فرماتا ہے تو کیا اسلام کے علاوہ اور دیگر مذاہد میں یہ مکمل رابطہ حیات والی بات نہیں ہے اگر یہ درست ہے تو کیسے دیکھیے اس کا تو بڑا آسان سا جواب ہے دینی اسلام کی تفصیل تو میں نے ارج کر دی جی. اور اگر ان میں ہر ہر حکم کے حوالے سے آیت حدیث جی. میں اگر بیان کرنا چاہوں تو وہ بھی ساتھ ساتھ بیان ہو سکتی ہے اور جو مسلمان ہیں دین سے شغف رکھنے والے ہیں جی قرآن حدیث کا مطالعہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں دینی بیان سنتے رہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ واقعات یہ سارے احکام ہیں جی اگر عقیقے کا حکم ہے تو اس کے بارے میں بھی احادیث ہیں اگر وراثت جی ہے تو قرآن کے اندر اس کی آیتیں جی ہیں جی پڑوسی کے بارے میں ہے تو قرآن الحدیث میں ہے ماں باپ کے بارے میں تو قرآن و حدیث میں ہے اولاد کی اچھی تربیت ہے تو قرآن و حدیث میں ہے تو یہ جو جتنی میں نے چیزیں رکھی ہیں اس کے بارے میں دین اسلام کی جو بنیادی سورسز ہیں جہاں سے دین اسلام کی تعلیمات ملتی ہیں یعنی قرآن اور حدیث وہاں پر اس کی ساری تفصیلات موجود ہیں اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ بھائی یہ جو تعلیمات ہیں یہ تو دیگر مذاہب کے اندر بھی ہے تو یہ کہنا صرف ایک دعویٰ ہے کہ دیگر مذاہب میں بھی یہ ساری تعلیمات موجود ہیں آپ دیگر مذاہب کو پڑھ کے دیکھ لیں یعنی جن کے لیے پڑھنا بھی جائز ہے سب کو تو پڑھنا بھی جائز نہیں ہوتا لیکن جن کو پڑھنا جائز ہے یا جو جنہوں نے تقابل ادیان کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ دیگر مذاہب کے اندر کتنی تفصیلات ہیں بعض کے اندر تو صرف چند ایک رولز ہیں چند ایک رولس پیار محبت سے رہو اچھا کرو بھلا کرو برا نہ سنو برا نہ بولو برا نہ کہو برا نہ سوچو اس طرح کے آٹھ دس اصول ہیں اور ان مذاہب کی جو بنیادی چیزیں ہیں کتابیں ہیں اگر ان کو پڑھ لیں تو آپ کو یہی رولس جو وہ بار بار ملیں گے یہاں پر میں ایک عرض کر دوں دیکھیے ایک ہے آسمانی مذاہب جو اللہ تعالیٰ کے نبی لے کر آئے اللہ تعالیٰ کا نبی جب بھی کوئی دین لے کے آیا وہ دین کامل ہی تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہر نبی کا دین دین اسلام تھا سبحان اور دین اسلام چونکہ پوری زندگی گزارنے کی تعلیمات دینے آیا تھا لہذا اس کے اندر ساری ہی تعلیمات تھی لیکن اب وہ تعلیمات دنیا سے مفقود ہو چکی کہ اب وہ کتابیں نہیں ان نبیوں کی تعلیمات نہیں لہذا اگر کسی نبی کے ماننے والے مثلا حضرت داؤد علیہ سلاۃ والسلام کے ماننے والے اگر دنیا کے اندر موجود ہیں تو داود علیہ صلاحت والسلام پہ اللہ تعالی نے زبور نازل فرمائی اور اس کے علاوہ ان پر وحی فرمائی اسی کے ذریعے ان کو پورا دین عطا فرمایا لیکن دنیا کے اندر زبور نہیں ملتی داؤد علیہ صلاح وسلام پر جو وحی کے ذریعے پوری امت کے لیے ان کے لیے احکام نازل ہوئے وہ آج نہیں ملتے اب اگر دنیا میں حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کا کوئی فرد موجود ہے تو وہ اپنے دین پر عمل نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے دین کی تعلیمات پوری طرح موجود نہیں جی اچھا اسی طرح دیگر مذاہب میں عیسائیت ہے یہودیت ہے آپ ان کی کتابوں کا مطالعہ کر لیں میں نے کیا جی مجھے معلوم ہے کہ ان کے اندر کیا تفصیلات ہیں جو تفصیلات میں نے آپ کو اسلام کے بارے میں عرض کی ہیں ولہ بلّا ہرگیز ہرگز یہ ان کتابوں میں نہیں ہے اس میں ایک حصے کے اندر قوانین م, اور تاریخ کو بہت زیادہ بیان ہے. تاریخ نبی اس کے بعد فلاں نبی پھر فلاں نبی اتنے کنبے اتنے قبیلے اتنے لشکر اتنے بڑے لشکر یہ تاریخ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی تفصیل ہے یا اس میں ڈال دی گئی ہے یہ ایک جدا بات ہے کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ تفصیلات اور یہ خاندانوں کا پورا م, سسٹم جو بیان کیا گیا اتنی ڈیٹیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہی نازر کیا یا بعد والوں نے اس کے اندر رائٹنگ میں شامل کر دیا اچھا دوسرا جو آپ کو ملے گا اس کے اندر آپ کو بہت مجمل تعلیمات ملیں گی ڈیٹیل نہیں ملے گی جبکہ جب اللہ تعالی کا جو نبی دنیا میں تشریف لایا اس, اس نے اپنی امت کو سارا کچھ ہی بتایا ہوگا کیونکہ آخر اس ہر ہر انسان جو بھی دنیا سے گزری جو بھی قومیں دنیا سے گزری ہیں وہ کاروبار تو کرتی تھی تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کے لیے کاروبار کا حکم ہی کوئی نہیں دیا کہ تم جیسے مرضی کاروبار کر لینا ایسا نہیں اللہ تعالیٰ کے نبی نے تعلیمات دی ہوں گی حلال و حرام ہر شریعت کے اندر موجود تھا حلال و حرام ہر شریعت میں موجود حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ سلاۃ والسلام کے جب تشریف لائے حلال و حرام اس کے اندر بھی موجود تو عرض یہ ہے کہ آسمانی مذاہب کی جو اصل تعلیمات ہیں وہ تو یقیناً اپنی جگہ کا کامل ہے لیکن اب اس وقت جس نے عمل کرنا ہے کیونکہ ہم تو آج کے زمانے کی بات کر رہے ہیں کہ آج کے زمانے میں کیا اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب کے اندر زندگی گزارنے کا مکمل ضابطہ موجود ہے یا نہیں تو میں عرض کرتا ہوں نہیں کیوں اس لیے کہ جو مذاہب آسمانی مذاہب ملتے ہیں ان کی تو ویسے کتابیں موجود ہیں اب ان کو پڑھ کے دیکھ رہے لیں اس کے اندر کیا یہ تفصیل ملے گی یا نہیں ملے گی اور ان کی کتابوں سے ہٹ کر ایسا نہیں ہے جیسے ہمارے دین میں تو یہ ہے نا کہ ایک قرآن ہے اس کے ساتھ حدیث بھی ہے ہم قرآن سے بھی دین سیکھتے ہیں ہم حدیث سے بھی سیکھتے ہیں لیکن پچھلے نبیوں کے حوالے سے جو چیزیں ملتی ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ ان کی کتابیں جدا اور ان کی حدیثیں جدا وہ انہی کے فرامین کو تو کتابوں کے اندر ڈالا ہوا ہے جی انہی کی تو ہسٹری اور ان کی جو سیرت ہے اسی کو تو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے تو لہذا وہاں تو سب کچھ مل ملا کے یہی ہے جی اب اگر اس کے اندر سب کچھ نہیں ملے گا تو پھر کسی اور جگہ نہیں ملے گا جی اچھا اب اس کے علاوہ دیگر مذاہب جو آسمانی نہیں ان غیر آسمانی مذاہب میں بعض تو ایسے ہیں کہ جن میں لے دے کے وہ چھ باتیں بیان کی ہیں کسی میں آٹھ باتیں بیان کی ہیں اس کا اس سے تعلق اس کا اسے تعلق اس کا اسے تعلق, اس سے تعلق وہ چھ سات تعلقات ہیں جن کے بارے میں بات کی گئی بعض تو ایسے ادھیان ہے کہ جن کے اندر زیادہ تر جنتر منتر ہی بیان کیے ہوئے ہیں یہ پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا یہ پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا بعض وہ ادھیان ہے جس کے اندر فلسفے کا بیان زیادہ ہے اس میں فلسفہ ہی فلسفہ ہے اس میں فلسفہ ملتا جائے گا تو یہ جو فلسفہ ہوتا ہے نا یہ عملی زندگی کے اندر کہیں کام نہیں آتا یہ اس کی باتیں جب کروڑوں کی لیکن آگے زندگی میں کیا کرنا ہے وہ بس فلسفے کے اندر ہی بندہ ڈوبا رہا ہے وہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے تو اسلام ہی وہ واحد دین ہے جس کی بال فیل باقاعدہ جملہ امور زندگی کے بارے میں تعلیمات ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہیں ورنہ دیگر مذاہب کے اندر آپ کو یہ بات نہیں ملے گا اس میں یہ بھی ہے سر جیسے کہ جو بقیہ اس طرح مذاہب ہیں تو ان میں سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے نا جیسے دین اسلام ایک بندے کا خدا سے اور اس کے عقائد جو ہیں اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم سے کس طرح کا تعلق پیدا کرتا ہے اب بقایا مذاہب کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ جو آج اس شکل میں موجود ہیں تو وہ وہ قران پاک میں جس طرح فرمایا کہ وقالۃ الجہود ید اللہ مغلولہ اب اللہ عزوجل کے بارے میں ہی ایک مذہب جو ہے اس کا اس طرح کا جو کہنا ہے اور پھر جو دوسرا ایک گروہ ہے وہ کہتے ہیں کہ خود قران پاک میں ان کے بارے میں فرمایا دیا لقد كفر الذين قالوا ان الله والمسیح ابن مریم انہوں نے ایک جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے ان کو خدا قرار دے دیا دوسروں نے اللہ جل کی معاذ اللہ توہین کے جملے کہے اب یعنی خود سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے نا کہ خدا جل کے ساتھ ان کا کس طرح کا جو ہے نا وہ تعلق جوڑ رہے ہیں تو جب اس طرح کے عقائد موجود ہیں تو وہ نجات کا ذریعہ کیسے ہو سکتے ہیں یعنی جن چیزوں پر نجات کا دار و مدار ہے وہی چیزیں نہیں ہیں اچھا اس سے ہٹ کر جب ہم آتے ہیں تو بکیا مذاہب میں انسانیت کی یعنی ایک انسان کے لیے آپس میں عدل انصاف کا نظام نہیں ہے اسلام جس طرح کا ہمیں انصاف اور عدل کا ایک نظام دیتا ہے معاملات میں ہر ایک کے حقوق دیتا ہے کوئی اس کو مان رہا ہے تب بھی جو اس کو نہیں مانتا اس کے لیے بھی ایک اس نے پیٹرن سیٹ کیا ہوا ہے ہر ایک کو حقوق دیے ہوئے ہیں جب ہم بقیہ میں دیکھتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ ماننے والوں کو تو پتا نہیں کیا مل رہا ہے لیکن اسی ماننے والوں میں کچھ کا درجہ اتنا وہ زلیل کیا ہوا ہے کہ انسانیت کے درجے سے وہ گرایا ہوا ہے تو یوں جو مختلف نظام ہے وہ اس کا اسلام کے ساتھ جب ہم کمپیر کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ اسلام ایک ایسی رحمت ہے اور اس کی ایک وجہ جو سمجھ آتی ہے جو سب سے بڑی وجہ سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے کہ جیسے اسلام اللہ عزوجل کا دیا ہوا نظام ہے اللہ عزوجل نے اپنی مخلوق کے لیے جو سب سے بہتر چیز ہے وہ اتاری یقینا اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے نظام کے ساتھ ہم انسان جتنی بھی کوشش کر لے اس کا دیا ہوا نظام یا اس کی ایڈ کی ہوئی چیزیں یا اس کا جو ہے نا لکھا ہوا قانون وہ اس کے ساتھ کیسے کمپیر ہو سکتا ہے تو یوں اسلام تو اللہ زبل کی طرف سے ایک رحمت بن کر آیا اسلام جو ہے وہ اللہ و تعالیٰ کا دیا ہوا نظام ہے تو یہ جتنے بھی نظام آئے زندگی ہیں جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو انسانیت کے لیے جو بہترین چیز ہے وہ اسلام ہی ہمیں نظر آتا سلحان اللہ اچھا مسئلہ یہ بات ہو گئی اسلام ایک مکمل دین ہے مکمل ضابطہ حیات ہے لیکن معاذ اللہ بعض لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ تو چودہ سو سال پہلے نازل ہوا اسی وقت مکمل ہو گیا تو جو چیز چودہ سو سال پرانی ہے وہ یہ ماڈرن ڈے ماڈرن ٹیکنالوجی اس جدید دنیا کے تقاضوں کو کیسے پورا کر سکتی ہے تو اب اس دنیا میں وہ ضابطہ جو چودہ سو سال پہلے مکمل ہوا آج کیسے کارآمد ثابت ہو سکتا دیکھیں یہ سوال ہوتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے اسلام کو پورا پڑھا نہیں ہوتا یا ڈاکٹر جوزف صاحب سے پڑھا ہوتا ہے <laughs> یعنی غیر مسلموں سے ہی پڑھا ہوتا ہے تو پھر انہیں کی نقطۂ نظر سے سارا دین سمجھ کے آگے باتیں کر رہے ہو آپ نے تو پورے سوال کی بنیاد ہی گرا دی تو اچھا اب اس میں عرض یہ ہے دیکھیں دین کی جو تعلیمات ہیں آپ اس کے پہلے اگر آپ اس کی کوئی حد بندی کر کہ دین اسلام جو ہے وہ اگر اس کی تعلیمات کو اتنے شعبوں میں جو ہے وہ ڈیوائڈ کیا جائے پھر ان شعبوں کی تعلیمات کو آپ دیکھ کر بتا دیں کہ اس میں کون سی چیز ہے جو چودہ سو سال پہلے تو کارآمد تھی آج کے زمانے میں کارآمد نہیں اب دینی جو تعلیمات ہیں اسلامی جو تعلیمات ہیں اس کے اندر عقائداتے ہیں کائنات جی کا خالق کون ہے اس خالق کی صفات کیا ہیں اس خالق نے اس کائنات کی ہدایت کے لیے کیا طریقہ جو ہے اس نے چلایا کیا طریقہ اس نے چلایا پسند فرمایا اس نے اپنے نبیوں کو کیا تعلیمات دے کے بھیجا اس کا فرشتوں کا نظام کیا ہے اس کا کائنات کا نظام کیا ہے کچھ حصہ تو عقائد سے متعلق ہے عقائد وہ قطعی حقائق ہوتے ہیں جن کو کبھی نہیں بدلنا ہوتا ٹھیک ہے نا جیسے یہ حقیقت ہے کہ ہم زمین پہ ہی رہتے ہیں جی مریخ پہ نہیں رہتے, جی جی پہ نہیں رہتے جی جی جی پہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آج سے جی دو ہزار سال جی پہلے بولے جی دو ہزار س... دو ہزار سال ہوگئے ادھر جی ہی رہتے ہوئے چلو کہیں اور چلتے ہیں ایسا نہیں کچھ ہوتے قطعی حقائق قطعی حقائق کے اندر کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی یونیورسل ٹروپ جنہیں کہا جاتا گا ٹھیک ہے تو اسے تو ساری دنیا ہی مانتی ہے کہ اس کے اندر تبدیلی نہیں ہوگی کائنات کو کوئی بنانے والا ہے اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کچھ عرصے بعد کائنات کو بنانے والا بدل جائے کائنات تو بن چکی وہ وجود میں آ چکی جس نے اسے بنایا تو وہی اس کا بنانے والا ہے وہی اس کا خالق ہے وہی اس کا مالک ہے وہی اس کا رازق ہے وہی اس کا باری ہے وہی اس کو بنانے والا ہے تو یہ تو ہیں وہ قطعی حقائق جنہیں عقائد کہا جاتا ہے جس کے اندر کسی قسم کا تغیر و تبدل ہی تسلیم نہیں کرتی کہ اس میں ہو اب اس کے بعد آ جاتی عبادات عبادات ہیں بندے کا خدا سے جو ڈائرکٹ تعلق بنتا ہے اس کے ذرائع ہمارے دین کے اندر اس کے لیے نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکوۃ ہے تلاوت ہے ذکر اللہ ہے درود پاک ہے جنہیں ڈائریکٹ عبادت ہم کہتے ہیں ان میں وہ کون سی چیز ہے کہ جس میں جو ہے وہ سالوں کے فرق سے یا صدیوں کے فرق سے تبدیلی نہیں چاہیے کہ نماز کے اندر تبدیلی آ جائے یا روزوں میں تبدیلی آ جائے آج کے زمانے میں بھی ڈیڑھ ارب مسلمان ان کی بہت بڑی تعداد ان عبادات کو کر رہی ہے جی اور زندگی بھی اسی طرح گزار رہی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان عبادات میں کسی نے بھی ان کے کسی کام میں رکاوٹ نہیں ڈالی جی تو اگر ڈیڑھ ارب دنیا کی آبادی کے کاموں میں ان چیزوں نے رکاوٹ نہیں ڈالی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آج بھی رکاوٹ ڈالنے والی نہیں ہے جی بلکہ جو اس کے ایکسٹرا فوائد ہیں وہ اس کے ساتھ عیدہ حاصل ہوتے ہیں جیسے نماز ہی ہے نماز وزو کرتے تو پانچ مرتبہ ہم اپنے آپ کو پاک کو صاف کرتے ہیں پانچ مرتبہ ہم اپنے, اپنے اپنے ایک قسم کا مراقبہ کرتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں خوشی حاصل کرتے ہیں سجدے میں جاتے ہیں ہمارے بدن کی ایک ایکسرسائز ایک بھی ہے ہمارے دل و دماغ کی ایک ایکسرسائز بھی ہے مراقبہ میڈیٹیشن کی صورت <تصفح> روزہ ہے وہ ہمارے وجود کو فائدہ دینے والا ہے حج ہے وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کے جس پہ دیگر ہزاروں اعمال کی بنیاد ہے وہ اس کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے اسی طرح جو ہے وہ زکات دینا ہے زکات دینے پہ تو ویسے کوئی انکار نہیں کرتا کہ ہاں جی گری کی مدد کرنی چاہیے تو جہاں تک عبادت کا تعلق ہے اس میں بھی کسی قسم کی کوئی تبدیلی کی حاجت نہیں اگر اس کے اوپر کوئی کلام کرے تو پھر ہم اس کے اعتبار سے کلام کریں اب اس کے بعد آ جاتی اخلاقیات اخلاقیات دو طرح کی ہیں ایک یہ ہے کہ انسان کے اپنے وجود کے اعتبار سے وہ اخلاقیات ہیں ایک وہ اخلاقیات ہوتی ہیں جسے ہم مینرز ود ادر پیپل کہتے ہیں نا اپنی ذات کی حد تک یہ ہے کہ بندہ چونکہ ہمارا اعتقاد ہے کہ اللہ ہمارا خالق ہے ہمیں نعمتیں دینے والا وہ ہے لہذا اپنے محسن کا اپنے منعم کا نعمتیں دینے والے کا شکریہ ادا کرنا یہ بھی یونیورسل ٹروتھ ہے دنیا کہتی ہے کہ بھائی جو آپ کا بھلا کرے آپ اس کا شکریہ ادا کرو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ شکریہ ہے ایک آدمی نے پانی بنا کے آپ کو نہیں دیا کسی کولر سے ڈال کے آپ کو دیا آپ بولتے تھنک یو شکریہ تو اگر اس کا شکریہ ہے تو جس نے یہ پانی پیدا کیا اس خدا کا شکریہ ہونا چاہیے تو کچھ وہ ہیں جس کی بندے کی ذات سے تعلق ہے اچھا مصیبت آئے تو وویلا کرنا ساری دنیا کہتی شور مچانے کا فائدہ نہیں ہوگا قوتیں برداشت ہونی چاہیے صبر اسی کا تو نام ہے اچھا اسی طرح اللہ تعالیٰ پہ توقل تو جس کو خالق مانا مالک مانا جس کو مصب الاسباب مانا جب مصب الاسبام مانا ہے تو اس کی فرع یہ ہے کہ اسی پہ بھروسہ بھی کیا جائے اسباب کو پیدا کرنے والا وہ ہے تو اخلاقیات کچھ وہ ہیں جو ذاتی ہیں جس کا انسان کی ذات سے کا زیادہ تعلق اس کی اضاف ہے دوسروں سے بھی ہے لیکن زیادہ تعلق اس کی ذات سے ہے اس کے اندر بھی کسی کو تبادلے کی جو مشورہ دینے کی حاجت نہیں اب اس کے بعد جو دوسروں کے ساتھ اخلاقیات دوسروں کے ساتھ اخلاقیات کیا ہیں آپ مل انسانی سے پیش ہیں آپ کے ملیں آپ محبت والا رویہ اختیار کریں آپ چھوٹوں پہ شفقت کریں آپ بڑوں کی عزت کریں آپ اپنے ساتھ والوں کا ساتھ دیں آپ غریب کی مدد کریں آپ پریشان حال کی پریشانی دور کریں ان میں وہ کون سی چیز ہے کہ جس کے اوپر کوئی کلام کرے گا یہ تو وہ ہے کہ جن کو سارے مل ملا کے آج سمجھے یا جن کو ہمیشہ مذاہب نے بیان کیا لیکن اس کی پوری تفصیل کے ساتھ اسلام نے اس کو بیان کیا تو یہ تو وہ آفاقی اخلاق ہیں کہ جن کے بارے میں کبھی کوئی کلام کرے گا نہیں اور اخلاق کی یاد تو ویسے بھی کلام نہیں کیا جاتا اس کے تو سارے ہی اس کو پروموٹ کرتے ہیں اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ اچھا سمجھتے ہیں اب اس کے بعد آ جاتا ہے انسان کے جو مالی معاملات ہیں مالی معاملات مالی معاملات کے اندر بہت سے احکام پھر وہی ہیں جن کے بارے میں کوئی ڈینائی نہیں کرے گا آپ دھوکہ نہ دیں جھوٹ نہ بولیں اگر آپ نوکری کرتے ہیں تو آپ اپنا ٹائم پورا اپنی ڈیوٹی پوری کریں ڈنڈی نہ مارے گپے نہ مارے فون پہ نہ لگے رہیں وقت نہ ضائع کریں اپنے کام کو صحیح طریقے سے ادا کریں اس کام پہ رشوت نہ لیں ان میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر کوئی کلام کرے گا یار یہ کیوں بھئی چودہ سو سال ہو گئے اس بات پہ عمل کرتے ہوئے کچھ تو بدلو کوئی بھی بات نہیں کرے گا اس کے اوپر اچھا پھر اس کے بعد بزنس ہے بزنس کے اندر بھی یہی ہے ملاوٹ نہ کرو دھوکہ نہ دو کم نہ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہر کوئی تسلیم کرے گا اب اس کے ساتھ شریعت کے کچھ وہ احکام اس کے ساتھ ہیں کہ جن کے بارے میں حکم جو ہے اس کی حکمتوں سے کسی کو انکار نہیں थी. اپنی لت اور بد عادت کی وجہ سے اگر کوئی ان کے بارے میں کہے کہ نہیں بھی اس کی اجازت ہونی چاہیے تو وہ جانتا وہ بھی ہے کہ حکم یہ درست ہے مثال کے طور پہ کھانے پینے کے بارے میں دین نے ہمیں بہت سارے احکام دیے اس کے اندر جیسے شراب مشہور زمانہ شراب پینے سے دین نے منع کیا اسلام نے منع کیا اب اس کے اوپر یہ کہہ کے کہ یا وہ تو اس زمانے میں ہو سکتا ہے کوئی حکمت ہو تو آج کے زمانے میں شراب سے منع اگر آج کے زمانے میں شراب پی اجازت ہونی چاہیے تو وہ جو پوری ایک لسٹ بیان کی جاتی ہے کہ یہ جو سینتیس امراض کے اندر مبتلا افراد ہے یہ شراب نہ پیا کرے جس کو کڈنی کا مسئلہ شراب نہ پیے جس کو لیور کا جگر کا مسئلہ شراب نہ پیے جس کو پیٹ کا مسئلہ شراب نہ پیئے جس کو دماغ کا مسئلہ شراب نہ پیئے جس کو گردوں کا مسئلہ شراب نہ پیے جس کو فلاں مسئلہ شراب نہ پیے جس کو سانس کے اندر پرابلم ہے وہ شراب نہ پیے جس کو دم ہے وہ شراب نہ تو یہ جو پوری بیماریوں کی لسٹ کے ساتھ بیان کرتے شراب نہ پیو تو اسلام نے پہلے کیا تھا شراب نہ پیو دوسرے نمبر پہ شراب کے ساتھ پھر ایک دوسری ہدایات کی لسٹ آتی ہے کہ جناب شراب پی کے ڈرائیونگ نہ کرے شراب پی کے آپ کلاس کے اندر بچوں کو پڑھانے نہ پہنچ جائیں شراب پی کے فلاں کام نہ کریں شراب پی کے فلاں کام نہ کریں شراب پی کے بندہ آفس رہے شراب پی کے جہاز نہ اڑائے جی. تو یہ جب پھر پوری ایک لسٹ دی ہوئی ہے دینی سامنے پہلے کہہ دیا کہ بھی شرابی نہ پیو جب اتنے خباعش اور اتنے مفاسد اور اتنے مدار اور اتنے نقصانات ہے اس کے تو پھر اس کو پیو ہی نہیں اس کے قریب پی نہ جاؤ جب پی کے دماغ ہی گھوم جاتا ہے اور الٹے کام کرنا شروع کر دیتے ہو نقصان پہنچا سکتے ہو تو جس کے نقصانات اتنے زیادہ ہیں اگرچہ کچھ سرور ہے اگرچہ کچھ مزا ہے مزاح کچھ فائدہ ہوتا ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے اس شراب ہی کو حرام کرا دے دیا تو یہ جو اس طرح کے احکام ہیں ان کے اندر بھی یہی معاملات ہیں اب یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اندر نت نئی چیزیں پیش آئیں نت نئے مسائل پیش آ جائیں. کہ جیسے آج کے زمانے کے اندر سائنسی جائیداد ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہزاروں نئے مسائل پیش آتے ہیں جس کو روز مثلا مسئلہ ٹرین کے اندر نماز پڑھنی ہوائی جہاز میں نماز پڑھنی اس کے بارے میں شریعت کے کیا کام ہے کیونکہ دین اسلام نے جس نماز کا حکم دیا تھا جی. وہ تو وہ تھی جب ہم زمین پہ ہوتے ہیں جی. تو اب یہ جو ہوا کے اندر پہنچ گئے تو اب نماز اب کہ ملے رخ اب اس کے ساتھ دیگر احکام اس کا کیا کریں گے اور اس طرح کے بی احکام ہو سکتے تو اس کے بارے میں دین اسلام نے بہت زبردست اور خوبصورت اصول دیے سبحان اور وہ, وہ اصول قرآن میں اور حدیث کے اندر بیان کیے گئے آئمۂ مجتاہدین نے انہیں اصولوں کو بڑے خوبصورت جملوں کے اندر تبدیل کر دیا بہت ساری چیزوں کے بارے میں دین نے یہ فرما دیا کہ بھائی اگر یہ کام کرنے ہیں تو اس کا دار تمہاری نیت میں اس کا دارومدار تمہاری نیت ہے اب یہ ایک اصول بنا دیا کہ اعمال کا دار مدار نیتوں پر کسی جگہ یہ اصول بنا دیا کہ اگر دو مصیبتوں کے اندر مبتلا ہو جائے تو چھوٹی والی کو اختیار کر دو بڑی والی کو چھوڑ دو کسی جگہ فرمایا کہ اس کے اندر عمل کرنے میں اگر بہت زیادہ سختی کا سامنا کرنا پڑے اور مشقت کا سامنا آ جائے تو اس کے اندر تخفیف آ جائے گی اس کے اندر آسانی آ جائے گی <سجن> <باست> <سجن> کسی جگہ فرمایا کہ دو میں سے ایک چیز حاصل کر سکتے ہو ایک کم فائدے والی ایک زیادہ فائدے والی ہے تو زیادہ فائدے والی کو حاصل کر تو اب اس طرح کے اصول ہیں جو یورید الله بکم السرا ولا یرید البکم الرسرا ما جالا فدینی میں حرج <سجن> یا جو مجتحدین نے اصول بیان کیا مشقت تجرب التحصیر احوانحما ان میں اکثر اصول وہ ہیں جسے دنیا کے اندر استعمال کیا جاتا ہے لا دار ولا درار لا دورہ تب ملا شہید یہ وہ اصول ہیں جو دنیا کے اندر چلتے دنیا کے نظاموں کی بنیاد بعض اوقات تو ہمارے دین اسلام کا ایک اصول ہے دنیا کے نظاموں کی نبے فیصد بنیاد اس کے اوپر ہے جیسے مثال کے طور پہ اصول یہ ہے کہ بھائی نہ کسی کو تکلیف دو نہ اٹھاؤ نہ تکلیف دو نہ اٹھاؤ اب اس اصول کے اوپر ہی ساری دنیا کی ٹریفک کا نظام ہے بہت خوبصورت آپ ٹریفک کے ہزاروں رول جتنے بھی ہیں ادھر مڑے ادھر نہ مڑے اس لائٹ کے اوپر جناب کھڑے ہو جائیں اس لائٹ کے اوپر سٹارٹ کر لیں اس لائٹ کے اوپر چل پڑیں یہ سارے کے سارے کیوں ہیں تاکہ آپ کو نقصان نہ پہنچے اور آپ کی وجہ سے دوسرے کو نقصان نہ پہنچے اسی طرح اور گلی محلے کے یہ جو یہ بلدیاتی جو پورے سسٹم ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے اسی نظام پر ہوتے ہیں آپ اپنے گھر کا کوڑا جو ہے گھر سے ملبہ اٹھا کے باہر گلی میں نہیں پھینک سکتے گزرنے والوں کو تکلیف ہوگی تو تکلیف نہ دے اور دوسرا آپ کو تکلیف دے تو آپ کو آپ نہ اٹھائیں آپ بھی جو ہے وہ بالکل قانون سے رابطہ کرے اس تکلیف سے بچیں تو ایسے اصول ہیں جو شریعت نے دیے تو جن چیزوں کے بارے میں قرآن حدیث کے اندر کوئی واضح حکم نہیں ملتا ان کے بارے میں قرآن و حدیث نے ہی ہمیں اصول دے دیے ان اصولوں کی روشنی ملک حل نکال لیا جاتا ہے اچھا جیسے آپ ماشاءاللہ ماشاء اللہ اس کو بیان کیا جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں جیسے یہی پوچھ لیا جائے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارا اسلام ہے اور ہماری شریعت متحرہ ہے اس کے جو مقاصد ہیں ٹھیک ہے ان میں سے کون سا مقصد آج کی دنیا کے لیے ریلیونٹ نہیں ہے کہ وہ مقصد نہیں ہونا چاہیے جیسے یہی کویشچن اگر کیا جائے فار ایگزامپل جیسے ہماری شریعت متحرہ کے مقاصد جو علماء نے بیان کیے جو قرآن و حدیث میں وارد ہوئے جو ایک خلاصہ بیان کرتے ہیں اس میں جو ہے نا دین کی حفاظت آ جاتی ہے پھر اس کے لیے جناب وہ جان کی حفاظت آ جاتی ہے یعنی شریعت ایک مطحرہ کے جو اصول ہیں وہ ان چیزوں کے لیے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد عقل و شعور کی حفاظت آ جاتی ہے اس کے بعد اس مقصد میں نسل و نسب کی حفاظت آ جاتی ہے اس کے بعد اس میں مال کی حفاظت آ جاتی ہے عزت و نسب کی حفاظت آ جاتی ہے تو یہ ان چیزوں کی حفاظت کے لیے یہ قوانین ہیں تو اب ان میں سے کس کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے اچھا پھر یہ ساری چیزیں بیان کی کہ یہ مقاصد ہیں پھر اس کے لیے جو ہے نا وہ جو چیزیں مشروع ہوئیں جو چیزیں لازم کی گئیں کہ اگر آپ نے دین کی حفاظت کرنی ہے تو عبادات کریں اور جو ہے نا ممنوع کیا گیا منع کیا گیا کہ ارتداد کسی غلط بات اور غلط کام کی طرف نہیں جانا ارتداد سے منع کیا گیا مشروع کی گئی عبادات کیا آپ کی دین کی حفاظت ہو اسی طرح اگر جان کی حفاظت ہے تو جان کی حفاظت جو ہے نا مقصد شریعت کا ہے اور اس کے لیے قصاص و دیت کے احکام ہمیں دیے گئے اور دوسروں کو مارنے سے دوسروں کا نقصان کرنے سے منع کیا گیا عقل و شعور کی حفاظت ہے تو جیسے مختص نے بڑی تفصیل سے بات کی کہ شراب سے منع کیا گیا تو یعنی یہ مقصد شریعت ہے اور اس کے لیے شراب سے منع کیا گیا کہ عقل و شعور کی حفاظت رہے اچھا پھر نسل اور نسب کی حفاظت ہے اس کے لیے نکاح مشروع کیا گیا زنا سے منع کیا گیا اچھا مال کی حفاظت ہے تو اس کے لیے جو خرید و فروخت ہے اس کو جائز قرار دیا گیا کسی کا مال چوری کرنے سے دھوکہ دہی سے غصب سے ربا سے منع کیا گیا اسی طرح عزت نفس جو ہے اس کی حفاظت ہے تو غیبت اور احب جوئی سے منع کیا گیا تو ان میں سے کون سی چیز ہے جو آج کی دنیا کے لیے قابل عمل نہیں ہے یا ریلیونٹ نہیں ہے جب ہم مقاصد کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتا یہ چلتا ہے کہ یہ ساری چیزیں تو آج بھی اتنی ہی قابل عمل ہیں جتنی چودہ سو سال پہلے تھی تو اب اصل میں یہ ہے کہ عمل کرنے والے بنیں یا ان چیزوں کو سمجھنے والے بنے جب مقاصد شریعت کو ہم دیکھتے ہیں جب اسلام کے قوانین کو اور اصولوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ سارے ہماری حفاظت کے لیے اور ہمیں کامیابی دلانے کے لیے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان پر عمل کرنے والے بن جائیں اچھا ہم سب اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اگلی بات یہ ہے کہ مکمل ضابطہ حیات ہے زندگی میں ہمیں جو بھی چیلنجز درپیش ہیں ان چیلنجز کا حل جو ہے وہ اسلام کے پاس موجود ہے لیکن کبھی کبھی اجتہاد کی بھی ضرورت پڑتی ہے نئے جو پیش آمدہ مسائل ہیں ان کے حوالے سے رہنمائی بھی چاہیے ہوتی ہے اب کہا یہ جاتا ہے کہ چار امام آ چکے اور انہوں نے جو ہے وہ اجتہاد فرما کے مسائل کو واضح فرما دیا اب ان کے بعد کسی اور پانچویں امام کی ضرورت نہیں اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کو اس چیز کی اجازت نہیں تو اس مسئلے کی ذرا آپ وضاحت فرما دیجیے دیکھیں یہاں پر دو چیزیں ہیں یہ جو کہا جاتا ہے کہ چار اماموں کے بعد اب کسی کو اجتہاد کرنے کی اجازت نہیں تو یہ جملہ اس طرح نہیں ہے یہ جملہ ایسے نہیں ہے اصل میں یوں ہے اشتہاد دو طرح کا ہے ایک ہے اجتہاد کلّی اور ایک ہے اجتہاد جزوی جزوی اجتہاد اجتہاد کلی یہ ہے کہ پورے کے پورے دین کے جتنے آم ہیں ان سب کے بارے میں یا ان میں سے اکثر کے بارے میں جہاں کیاس و اشتہاد کی گنجائش ہے وہاں پر کیاسو اجتہاد کر کے اس کے احکام کو مرتب کیا جائے یعنی کچھ تو احکام وہ ہوتے ہیں نا جو قطعی ہوتے ہیں جیسے قرآن میں جو سراہتن فرما دیے گئے احادیث میں جو ایسے فرما دیے گئے کہ جس میں دوسرے اہتمام کی گنجائش ہی نہیں یا امت کا اس پر اتفاق ہو گیا تو اس پر تو اجتہاد نہیں ہوگا جیسے پانچ نماز ہیں تو پانچ نمازوں پر اشتہار نہیں ہو سکتا کہ آج کل مصروفیت زیادہ تین نہ کر لیے جی ایسا نہیں ہوگا قرآن و حدیث کے جو منصوص اور غیر معول غیرمل ناقابل تعویل احکام ہیں ان کے اندر تو ویسے اشتہاد نہیں ہوتا اس کے بعد جن پر امت کا اجماع ہو گیا ان میں بھی اشتہاد نہیں ہوتا اس کے بعد بھی جو احکام ہیں وہ بھی ہزاروں کے اندر ہیں اشتہادی احکامی ہزاروں کے اندر ہیں اب ایک اجتہاد تو یہ ہے کہ جتنے بھی احکام ہیں نماز کے مسائل سے لے کر وراثت تک تمام کے تمام محکام کے اندر اجتہاد کیا جائے اور اس کے نئے نئے جو ضوابط اور جزئیات ہیں وہ بیان کیے جائیں یہ اجتہاد اب بند ہے جو یہ کہا جاتا ہے کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا اس کا مطلب یہی ہے کہ اجتہاد کلی کا دروازہ بند ہو گیا اور اس کی حکمت ہے اس کی وجہ ہے وجہ اور حکمت کیا ہے وجہ اور حکمت یہ ہے کہ آئی میں نے اشتہ کر کے دین کے تمام مسائل کی جو بنیادیں ہیں وہ سب کی سب من کر دی مرتب کر دی اور امت کے اندر وہ سب اشتہاد پھیل چکے ہیں امت کے طبقات اب اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں اب اگر کوئی پانچویں صاحب تشریف لاتے ہیں اور وہ بولتے جی مجھے بھی اشتہار کی اجازت دی جائے اور ان کو اگر اشتہار کی اجازت ملتی ہے اور وہ نئے سرے سے سارے کرتے ہیں تو یہ جو چاروں آئمہ نے بیان کر دیا وہ اس سے کہیں باہر نہیں جائیں گے وہ چار چیزیں ادھر سے لیں گے چار اس امام سے چار اس امام سے چار اس امام سے, سے لے کر ہی کچھ کریں گے لیکن نتیجہ کیا ہوگا نتیجہ یہ ہوگا کہ اولن تو اب کسی نئے مذہب کو پذیرائی نہیں ملے گی امت کے اندر اشتراک و انتشار کا ایک سبب بن جائے گا ایک نئی جو ہے وہ ایک جنگ شروع ہو جائے گی اور ایک نئے سرے سے جو ہے نا وہ لوگوں کے اندر آپس کے اندر دوریاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی پھر وہ جو نئے صاحب ہوں گے ان کی صلاحیتیں کیا ان کے مطابق ہیں ان کے برابر ہیں اس طرح کی صلاحیتیں ہیں مذاہب جو امام متحد ہوتا ہے اس کے علم کی جیسی وسعت ہونی چاہیے وہ صرف قرآن و حدیث کا ماہر نہیں ہوتا اس کے علاوہ دین کو سمجھنے والے صحابہ تابعین تبا تابعین دیگر جو آئمہ متحدی ان سب کی آرا اس کے حوالے سے کیا ان کے ماخذ کیا ہیں انہوں نے کیسے ایک کو دوسرے پر ترجیح دیا یہ ایک اتنا وسیع باب ہے کہ اب اس کے حوالے سے یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو پیدا نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ تو پیدا کر سکتا ہے کسی میں صلاحیت ہو سکتا ہے ہو بھی جائے لیکن جو اس کے خارجی مفاصل ہیں وہ ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے علماء نے فرمایا کہ اب جو نیا آئے گا وہ نیا فساد ہی پیدا کرے گا لہذا جب امت کے اندر ایک بات مسلم ہو چکی طے ہو چکی ہے تو اب ان چیزوں کو نہ چھیڑا جائے یہ تو ہے کلو اجت کی بات اب رہی یہ بات کہ بھئی پھر نئے مسائل کا کیا کریں جو نئے پیش آمدہ مسائل ہے ان کا تو حل چاہیے اس کے لیے دوسری صورت ہے وہ ہے جزوی اشتہاد جزوی اشتہاد یہ ہے کہ مثال کے طور پہ کوئی ایسا مسئلہ سامنے آ گیا کوئی ایسی کنڈیشن سامنے آ گئی جس کے بارے میں ہمیں چاروں اماموں میں سے یا ان کے علاوہ جو آئی مائی مستحدیز ہے ان میں سے کسی کا ہمیں کوئی کال ہی نہیں ملتا کوئی اس کی تحقیق ہی نہیں ملتی کہ اس کی صرف کچھ بیان کیا ہو یا کوئی بات تو بیان کی گئی ہے لیکن آج کے زمانے میں اس پر عمل انتہائی مشکل ہو چکا زمانے کے تقاضے اس کے حوالے سے بالکل بدل چکے اور اب اس پر عمل کرنا تقریباً ناممکن ہے تو ایسی صورت میں علماء نے فرمایا کہ پھر جزوی اجتہاد کیا جائے جزوی اجتہاد سے مراد یہ ہے کہ پرٹیکولرلی بطور خاص اس ایک مسئلے کے اوپر غور و فکر کیا جائے اس کے بارے میں قرآن و حدیث کے بیان کردہ اصول اور امت نے جن اصولوں پر اتفاق کیا ہے ان کی روشنی کے اندر ان پر غور و فکر کیا جائے اور اس کا جواب نکالا جائے اور یہ الحمدللہ للہ اب بھی ہوتا ہے اور یہ ہمیشہ جاری رہے گا ابھی بھی دنیا کے اندر ایک نہیں مجلس فک کے نام سے مجلس تحقیقات شرعیہ کے نام سے مجلس تحقیقات کے نام سے مختلف ناموں سے عرب دنیا کے اندر اور اس کی بنی ہوئی ہیں عجم کی دنیا میں اور بنی ہوئی ہیں جیسے آپ اس کی مثال لے لیں بینکنگ کا نظام نیا ہے جی اسلام کے ابتدائی زمانے کے اندر بینکنگ کا سسٹم نہیں تھا جی اب بینکنگ کا نظام پوری دنیا میں پھیلا ہوا پوری دنیا کا نظام اسی کے اوپر چلتا ہے جی لیکن چونکہ یہ نظام سود پہ چلتا ہے جی اس کا اکثر و بیشتر سا سود پہ چلتا ہے جی جو دیگر اس کے ایگریمنٹس ہیں اور جو اس کا طریقہ کار ہے اس کے اندر بھی بہت زیادہ شریعت کی اصطلاح میں جیسے اقول فاصدہ کہتے ہیں یعنی ناجائز طریقہ کار جسے کہتے ہیں وہ ہے تو اب اس کا متبادل چاہیے تو آئی میں مجتہدین نے تو ان کے زمانے میں بینک ہی نہیں تھے تو انہوں نے بینک کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا ہوا تو اب یہ ایک ایسا نیا اور اتنا بڑا بڑے وسیع پیمانے کا مسئلہ پیش آیا تو آپ دیکھیں کہ کیا اس پر علماء نے کام نہیں کیا بینکنگ اسلامک بینکنگ کے اوپر دنیا بھر کے اندر علماء نے کام نہیں کیا عرب دنیا نے اس کا انشیئٹو لیا پھر اس کے بعد عجم کے اندر اس کے اوپر کام ہوا اب ایک بہت بڑا اس بینکنگ کا حصہ ہے کہ جہاں پر غیر اسلامی بینکنگ کے مقابلے میں جو اسلامی بینکنگ ہے اس کا متبادل جو ہے وہ بیان کیا گیا اور اس کے اندر دن بدن بہتری آ رہی ہے اس ان تحقیقات سے ایک ایک کرتا ہے دوسرے کو اس سے اختلاف ہوتا ہے تو وہ اس کا متبادل پیش کرتا ہے کہ بھئی اگر یہ اصول نہیں چل سکتا تو پھر آپ اس کی جگہ یہ والا لے کے آئیں تو ایک بینکنگ کا سسٹم ہی آپ کے سامنے اتنا بڑا ہے کہ جی اگر اتنے بڑے نظام کا متبادل پیش کیا گیا ہے تو اسے اجتہاد نہیں کہتے تو کیا کہتے اتحادی تو ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جزوی اجتہاد ہے اس کا دروازہ بند نہیں ہوا علما اس پر کام کرتے ہیں اس میں بڑی بڑی زخیم کتابیں بڑے بڑے اس کے اوپر زخیم کام کیے گئے عرب دنیا کی تجارت کے اوپر کتاب اتنی موٹی کتاب ہے وہ جی یعنی 20-25 ضلعوں کے اندر وہ کتاب ہے جس میں تجارت کے جو جدید شرعیہ کام ہیں انہیں کے اوپر کلام کیا گیا اسی طرح اردو زبان کے اندر بھی جو تجارت کے یا دیگر امور کے بارے میں جو جدید مسائل ہیں ان کے شریا کا بیان کیے گئے ہیں آپ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ جو ہے نا وہ پچھلے میں بھی اور اس میں بھی جو ہے نا اسلام کے جو خوبی بیان کی اور کا جو ہمیں ایک واضح احکام بتائے اس میں آپ نے بتایا کہ جب دو جو ہیں وہ مصیبتیں ہوں تو اس میں کم واری اختیار کریں یا جہاں پر آسانی مل رہی ہو فائدہ زیادہ مل رہا ہو تو اس کو حاصل کریں تو کیا ہم خود ہی یہ سارا کچھ کر لیں یا خود ہی ہمیں اجازت کا ہم اجتہاد کریں اور یہ سارا کچھ کر لیں دیکھیں جب کسی کام کے کرنے کا کہا جائے تو اس کا مطلب یہی یہ ہوتا ہے کہ اس کے متعلقہ ماہرین کریں مثال کے طور پہ کسی کو کینسر ہوا اور اس کے بارے میں اگر ہم یہ کہیں گے کہ اس کا آپریشن ہونا چاہیے تو وہ بولے ٹھیک ہے پھر میرے گھر میں چھری ہے کینچی بھی ہے میں خود ہی گل دوں گا اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوگا جب کسی چیز کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کے ماہرین کرے اب اجتہاد ایک بہت بڑی بات ہے اب اگر ہم ایک عام جملہ بولے یار ملک کے اندر قانون سازی کی ضرورت ہے تو اب میرے محلے کے چار لڑکے اٹھ کے بیٹھ جائیں کہ چلو یار مل کے قانون سازی کرتے ہیں وہ جو نا وہ کہہ رہے تھے کہ قانون سازی کرنی چاہیے تو بھائی تمہیں تھوڑی کرنی چاہیے قانون سازی کرنا جن کا کام ہے وہی کریں گے mm -hmm. اسی طرح جب ہم اجتہاد کی بات کرتے ہیں کہ نئے مسائل میں جہاں مشقت ہے جہاں بہت زیادہ جو ہے وہ پرابلم ہے تو وہاں پر اجتہاد ہونا چاہیے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہی تھڑے کے بیٹھے ہوئے چار لڑکے اٹھ کے بولیں کہ ہم اجتہاد کرنا شروع کر دیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن میں اجتہاد کی صلاحیت ہے وہ اشتہاد کرے اب اشتہار کی صلاحیت کے نیچے اندر ہے جنہوں نے قرآن کو حقیقتا بغور سمجھ کے پڑھا ہے جنہوں نے احادیث کو حقیقت سمجھ کے بغور پڑھا ہے جنہوں نے آئم مجتہبین کے اصولوں کو پڑھا ہے جو مقاصد شریعت کو جانتے ہیں جو حکمت شرعیہ کو جانتے ہیں جو اپنے زمانے کے تقاضوں کو سمجھتے ہیں جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو ان کے بعد ایک بندہ اجتہاد کرے گا نا یہ تو ایک بڑی معقول سی شرائط ہے جو میں نے ارد کی ہے کہ بھائی جس نے دین کے اندر اجتہاد کرنا ہے تو اسے دین تو آنا چاہیے نا دین کے اندر اجتہاد کرنا ہے تو دین تو آنا چاہیے اب دین کہاں سے آئے گا قرآن سے آئے گا حدیث سے آئے گا قرآن اور حدیث پر جن علماء نے غور و فکر کیا ہے انہوں نے جو اخذ کیا ہے اس سے آئے گا دین کے پورے سسٹم کو سمجھنے سے آئے گا جسے مقاصد شرح کہتے ہیں حکمت شرعیہ کہتے ہیں پھر اپنے زمانے کے تقاضوں کو ضرورت کو سمجھنے کے بعد ہی اس کے اندر اجتہاد کیا جائے گا تو یہ پورے ایک رولز ہیں یا شرائط ہیں جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں شرائط ہیں جس کو یہ سب چیزیں حاصل ہیں وہی دین کے اندر اشتہار کر سکتا ہے زیادہ جزوی اشتہاد آج ہو سکتا ہے لیکن کریں گے وہی جن کے اندر اشتہاد کی صلاحیتیں پائی جائیں گی سبحان اللہ جس کا کام اسی کو ساجے ہاں جی جب آپریشن کی ضرورت ہو تو ڈاکٹر ہی کرے گا محلے کا کوئی ایرا غیرہ نتو خیرہ کھڑا ہو کے یہ کہے کہ میں آپریشن کرتا ہوں تو آپ اس کو اجازت نہیں دیں گے ایسے ہی جب اشتہاد کی ضرورت ہو تو ہر شخص اس جزوی اجتحاد کی طرف نہیں آ سکتا بلکہ وہ افراد جو اس کام کے لیے مختص ہیں جنہیں قرآن و حدیث کا علم ہے جو عربی زبان سے واقف ہیں جو قرآن کریم اور شریعت کے مقاصد کو سمجھتے ہیں جو علماء میں اٹھ بیٹھ کر انہیں سے پڑھ کر اب دین کی خدمت کر رہے ہیں وہی لوگ ہی اس خدمت کو بھی سر انجام دیں گے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دین اسلام کو صحیح طرح سے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی تحقیق عطا فرمائے انشاءاللہ العزیز دوبارہ اگلے سلسلے کے ساتھ حاضر ہوں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم